أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم تحطم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ واعدنا موسى اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے ارب عینا لیلا تن چالیس راتوں کا چالیس راتوں کی میعاد مقرر کی سمتخم الجلا مجی پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا وہ ان ظالمون اور تم ظالم تھے فرعون اور آل فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے موسا علیہ سلاۃ والسلام کو تورات دی اس سے قبل وہ تورات کے علاوہ نازل ہونے والی وہی یعنی حدیث پر عمل پیرا تھے فرعون نے تو کا انکار نہیں کیا تھا کیونکہ تورات نازلی نہیں ہوئی تھی کتاب کے علاوہ وہی جو نبی پر اترتی ہے جس کو سنت یا حجیز کہا جاتا ہے وہی تھی اور موسا علیہ سلا سلام کی حجیث کا انکار کرنے کی وجہ سے فرعون اور اس کا لاؤلشکر وہ غرق ہو گئے تو ان کے غرف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ علا ہُوا نے موسا علیہ سلاط و کو تورات دینے کے لیے ٹور پہ بلایا چالیس راتوں کے لیے سورتحا میں اس کی تفصیل موجود ہے تو چالیس راتوں کے لیے موسا علیہ سلاط و جب گئے تو پیچھے سے قوم نے ایک بچڑا بنا لیا سامری نے کچھ سونا جمع کیا قوم کا اور اس سے بچڑا بنایا اس میں سے گائے کے بولنے کی جو آواز ہے وہ آتی تھی لوگ اس کو اپنا معبود بنا کے پوجنا شروع ہو گئے تو اس بات کی طرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وعدنا موسیٰ اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا چالیس دن کے لیے موسا علیہ السلام ٹور پر گئے تو رات لینے سمتلا ہی تو موسا علیہ السلط کے طور پہ جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا دیا وہ ان تم ظالمون جبکہ تم ظالم تھے ظالی کا اللہ اللہ تشکور پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر کرو وہ معافی اس کا ذکر اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ بچرے کو معبود بنا کے انہوں نے شرک لیا تھا شرک کفر اسلام لانے کے بعد یہ ارتداد ہے اس کی سزا ان کی شریعت میں بھی قتل تھی ہماری شریعت میں بھی اس کی سزا قتل ہی ہے عنکم پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا کا اس کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْخُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور خرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تَاکِ تُمْ ہدایت پا جاؤ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی یعنی تورات اور خرقان فرقان سے مراد مو بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے منہ علیہ سلاط و السلام کو دیے مو جزے فرقان سے مراد ملکہ قوت فیصلہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور اللہ سبحانہ کھانا ہوا تعالی نے فرمایا ہے ان سچا کل یا جا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا حق اور باطل کو نکھیرنے کا کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا ملکہ وہ اللہ رب العالمین تمہیں دے دے گا اسی طرح فرقان سے مراد تورات کے علاوہ دیگر وحی یعنی سنت اور حجیث موسیٰ علیہ السلام کی وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ذَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاضِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فخلو انفوسا کم ظالم خیر اللہ کم امدا بار فطاف علیہ رحیم اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم میری ظلم تم انفوسا کم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر بتی خادلہ اپنے بچڑے کو محبود بنانے کی وجہ سے فاطوب الا بار تو اپنے باری تعالی کی طرف رجوع کرو توبہ کرو فخلا کم سو اپنے آپ کو قتل کرو اپنی جانوں کو قتل کرو ظالم خیر اللہ کم ادا یہ تمہارے باری تعالی کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے فاطاب علیہ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی انا هو التواب رحیم یقیناً وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے شرخ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے انکم ظلم تم تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے بچڑے کو انہوں نے جو سامری نے تیار کیا تھا اس کو انہوں نے اپنے لیے معبود بنا لیا تو یہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نے شرکا ظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے کم اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اپنی جانوں کو قتل کرو تو یہ قتل کی سزا ان کی توبہ کے طور پر تھی کہ یہ قتل کریں تو اس سے ان کی توبہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے گی ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے بس صحیح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند اس کی صحیح ہے ہے روایت اسرائیلی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے روایت کرو نہ اس کو سچا قرار دو نہ جھوٹا قرار دو بنی اسرائیل سے روایت کرو والا ہرا جا اس میں کوئی حرج نہیں فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا اپنی جانوں کو قتل کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاریکی کر دی اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا تو جب وہ تاریخی چھٹی تو تقریباً ستر ہزار افراد قتل ہو چکے تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا نے توبہ قبول کر لی جو قتل ہوئے تھے ان کی بھی اور جو بچ گئے تھے ان کی بھی اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی تو یہ اسلام اور ایمان کے بعد شرک کرنا کفر کرنا ارتداد ہے اس کی سزا قتل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمدین خفت الوح جو آدمی اسلام لانے کے بعد اپنا دین پھر تبدیل کر لے سو اس کو تم قتل کر دو لیکن ارتداد کی سزا قتل ہونے کے باوجود توبہ اور موافی کی گنجائش اسلام نے رکھی ہے کہ ارتداد کے بعد مرتد اگر توبہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی زنا شادی شدہ آدمی اگر کرے مرد یا عورت تو اس کی سزا اسلام میں بھی سنگسار قتل کرنا ہے پتھر مار مار کے اور اہل کتاب اہل تورات اہل انجیر کے ہاں بھی سزا یہی تھی کہ اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے رجم کیا جائے سنگسار کیا جائے لیکن زانی کی توبہ کے باوجود اس کی سزا یہی رہے گی کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا ارتداد کی سزا وہ قتل ہے لیکن مرتد ارتداد سے تائب ہو جائے تو اس کی یہ سزا ختم ہو جاتی ہے جبکہ زانی کا معاملہ اگر عدالت میں پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے فیصلہ یہی ہے کہ اس کا جو جرم وہ ثابت ہو گیا لہذا شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے سنسار کیا جائے اور بھی کچھ ایسے جرائم ہیں جن کی سدا قتل ہے جیسے قاتل اس کو بھی اس قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے قتل ہوگا ہاں اس میں بھی اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے رخصت دی ہے فدیہ لینے پر اگر مقتول کے وراثا راضی ہوتے ہیں تو فدیہ دے دیا جائے یا مقتول کے وراثا ویسے ہی اس کو معاف کر دیں اس لیے بغیر تب بھی اس کی یہ سزا قتل والی جو ہے ختم ہو جائے گی پھر مسلمان نے اگر کافر کو قتل کیا ہے تو کافر کے بدلے مسلمان کو کسی صورت قتل نہیں کیا جائے گا کافر کو قتل کرنے کی سزا قتل نہیں صرف دیت ہے فدیہ ہے اگر معاہد ہے عہد و پیمان ہے کفار کے ساتھ اور اس عہد والی قوم میں سے کسی کافر کو قتل کر دیا تو پھر مسلمان اس کا فدیہ ادا کریں گے تو یہ سزائیں ہیں جن کی سزا قتل ہے ان جرائم کی ظالقم خیر اللہ کم ان دا بار یہ تمہارے باری تعلی کے ہاں زیادہ مناسب ہے بہتر ہے باری باری کا معنی ہوتا ہے عام طور پہ کرتے ہیں پیدا کرنے والا خالق اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا خاطر اس کا معنی بھی پیدا کرنے والا لیکن ان خالق فاطر باری ان کے ماں بہن فرق ہے خالق کسی بھی چیز کو بنانے والا بہر صورت وہ خالق ہوتا ہے لیکن باری باری اس کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ کوئی چیز پیدا کرتا ہے پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے جس کو سادہ لفظوں میں موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا پہلی بار جس نے کوئی چیز بنائی سابقہ کسی مثال کے بغیر فاطر کسی نقشے ڈیزائن کے بغیر پیدا کرنے والا یہ کہہ کہ ایک آدمی کے سامنے کوئی ایک نقشہ موجود ہو اس کو دیکھ کر کوئی چیز بناتا ہے اس پر لفظ فاطر نہیں بولا جائے گا فاطر وہ جو بغیر نقشے کے بنائے تو اہل فلسفہ جو عید الربا کے فلسفے کو لے کے بڑا ڈھنڈورا پیستے ہیں اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کا یہ فلسفہ ویسے ہی فیل ہو جاتا ہے بہرحال بارش نئے سرے سے پیدا کرنے والا ایجاد کرنے والا موجد فصبہ علیکم وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اناب الرحیم یا اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی انو تو رحیم یقیناً وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے تو مبالگے کا سیدھا ہے خوب توبہ قبول کرنے والا اللہ سب خانہ ہوا بندہ جتنی بار بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اس کی توبہ شرائط کے مطابق ہو جو اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کیے ہیں توبہ کرنے کے ان اصولوں کے مطابق بندہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور توبہ اگر توبہ نسو ہو تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے گناہ اسے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ سید آتے ہند ہسانات اللہ تعالی ان کی جو برائیاں ہیں گناہ ان کے انہیں بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے گناہ کے بجائے ناما مال میں نیکی درج کر دی جاتی ہے اگر توبہ صحیح طور پر خلوص دل کے ساتھ کی جائے وم یاموسا اللہ جہراتن اور جب تم نے کہا اے موسا لنا لاکا ہم آ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نار اللہ حتی کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں سامنے فاقاد تو تمہیں پکڑ لیا بجلی نے آسمانی بجلی نے وہ ان تم تنظورون اور تم دیکھ رہے تھے اسے مراد وہ ستر آدمی ہیں جنہیں موسا علیہ سلاط والسلام اپنے ساتھ لے کر چالیس راتوں کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے موسا علیہ سلاط والسلام نے کہا اللہ سے کلام کی ہے ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے میں ہم کلام ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے تو دی ہے تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ نہ لیں سامنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رجفا اور سا کا دونوں نادر کیے یہاں پر سایہ کا ذکر ہے آگے سو رہتا میں ذکر ہے رجفا کا زلزلے کا پھر یہ اس کڑک کی وجہ سے بجلی کی وجہ سے اور رجفے زلزلے کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے ہو گئے سما باسنا کم بادی موتی کم پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا لا اللہ تشکرون تاکہ تم شکر کرو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مرے نہیں تھے بے ہوش ہوئے تھے تو بے ہوشی والا مانا کرنا ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ واضح لفظ بول رہے ہیں سما باسنا کم نمبادی موتی تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار گزار بن جاؤ شکریہ ادا کرو اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پلم اقدال رجفا جب رجفا زلزلہ ان پر آیا تو موسا علیہ السلام کے فرمانے لگے کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھ کو بھی اتولی کونا بھی مافا اللہ بے وقوفوں نے جو مطالبہ کیا ہے اس کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے تو ہلاکت اور موت مراد ہے اصول اور قانون اللہ سبحانہ و تھا کا یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو کسی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں دوبارہ ان کو دنیا میں نہیں بھیجتے زندہ نہیں کرتے یہ اصول اور قانون قاعدہ ہے عمومی لیکن یہ چند لوگ اس سے مستث بھی ہیں جن کا اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ذکر کیا عمومی اصول اور قاعدہ سب کے لیے ہوتا ہے لیکن اگر کوئی اس سے مستث ہو تو اس کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے یہاں پر یہ لوگ مستثنا ہیں اس عمومی قائدے سے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بندہ نہیں ہوتا یہ اصول ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنا قرار دیا ان پر احسان کیا انعام کیا انہیں مستثنا کر دیا اور دوبارہ ان کو زندگی عطا کر دی اسی طرح سورہ باقرہ میں ہی دوسرے پارے کے آخر میں اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تر من طرف جو کے اپنے سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اللہ, اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ تھے موت کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا ایسے ہی تیسرے پارے کے آغاز میں سورہ کو کے اندر ہی اوک اللہ دی مرا اعلی کرا روسی ہا یو ہاضی ہا وہ آدمی بستی پر سے گزرا کہنے لگا اللہ ان کے مرنے کے بعد انہیں کیسے زندہ کرے گا میا تھا سننا با تھا سو سال تک اللہ نے اس کو موت دی دی سو سال بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا اور پوچھا کم لبستہ کتنا عرصہ رہے ہو یہاں پہ کہتا ہے کہتے یوں من یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ فرمایا بل لبا میات عام ہے سو سال تک رہے ہو یہاں پہ اپنے کھانے پینے کو دیکھو لم یتسنہ وہ بدبودار نہیں ہوئے باسی نہیں ہوئے کھانا جیسے لے کے گئے تھے ویسے ہی ترو تازہ اور گدا جس پر سواری کر کے وہ جا رہے تھے وہ مر گیا اور ہڈیاں اس کی بکھر گئیں گوشت ختم ہو گیا مائدوری دل الا عی ماری کا گدے کو دیکھ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بناتے ہیں دیکھ ہڈیوں کو کئی فنون شیزوہا سلمان اکسوہا لما ہم ان کو کیسے اکٹھا کرتے اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اللہ نے اس کے سامنے گدے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا کہہ رہا تھا کہ انا یقینی موتی ہا بستی ہلاک ہو گئی تباہ و برباد ہو گئے یا خاوی اللہ علسی چھتوں پر بستی گری ہوئی کہتا ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ اللہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کر دیا پھر اس سے آگے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کئی فخو سے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے پرمایا چار پرندے لے لے اپنی طرف انہیں مائل کر جب وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں ان کو دبا کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کا گوشت بخیر دے سمد ہن یا سینا پھر ان کو آواز دے تیرے پاس تیزی سے چلتے ہوئے آ جائیں ان پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دنیا میں دوبارہ زندگی عطا کی تو یہ اشتناعت ہیں اللہ صبح تعلی جو چاہے وہ کر سکتا ہے اپنی قدرت دکھاتا ہے ایسے ہی یاگ جی سورہ باقارہ کا نام جس وجہ سے واقعہ کی وجہ سے باقارا ہے وہ گائے والا واقعہ وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جی قتل کر دیا بھتیجے نے اپنے چچا کو جائیداد کی خاطر اور کہا کہ پتہ نہیں کون قتل کر گیا اللہ تعالیٰ فرمایا گائے زبا کرو اور اس کا گوشت اس کو لگاؤ یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے وہ نخرے کرنے لگ گئے بہانے بنانے لگ گئے کس طرح کی ہو کس رنگ کی ہو کس قسم کی ہو ساری باتیں پوری ہوئیں بلاخر وہ گائے اس طرح کی تلاش کی ذبا کی اور اس کو گوشت کا ٹکڑا لگایا اس نے بتا دیا میرا قاتل کون ہے تو اس نے بھی زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا مرنے کے بعد پھر خوت ہو گیا تو یہ استثناعت ہیں اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ زلزلنا علیہ کمل کا ماما و و سلوا اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا وہ ان سلوار اور ہم نے تم پر من اور سلوار نازل کیا جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے پاکیزہ کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا وہ لاکن کانو ان اور لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے اب وہ فراون سے بھاگے دریا پار کر کے چٹیل میدان میں تھے صحرائے سینا میں سایہ نہیں تھا اللہ تعالی نے ان پر انعام کیا بادل بھیج دیے جو ان پر سایہ کرتے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا ان کی غذا کا بندوبست بھی کیا پینے کا بھی بندوبست کیا بارہ چشمے اللہ تعالی نے جاری کیے اس کا ذکر بھی آگے آ رہا من یہ مختلف چیزیں تھیں من میں شامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فربات من و ماح شف للعین کھمبی یہ من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے تو کمبی یہ بھی من ہے یعنی خود رو کچھ پودے تھے جو اگتے اور وہ ان کو توڑتے اور کھا پی لیتے ان میں سے ایک چیز من میں سے ایک چیز کمبی ہے اور سلوا یہ بٹیر یا بٹیر سے ملتا جلتا کوئی پرندہ تھا اللہ تعالی کے حکم سے یہ ادھر آتے پرندے سہراہ میں عام طور پہ صحرا جہاں پانی موجود نہ ہو پرندے ادھر کا رخ نہیں کرتے تو یہ پرندے ادھر آنے لگ گئے یہ ان کو پکڑتے اور کھا لیتے یہ ہے من اور سلوار کلوم ان سے یہ بات جو ہم نے تم کو پقیدہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ وہ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولاک ان کانو ان لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کر کے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا نقصان بندے کا اپنا ہی ہوتا ہے تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو نقصان وہ اپنا ہی کرتے رہے ہیں اللہ رب العزت کا کوئی نقصان انہوں نے نہیں کیا تو یہ انعامات ہیں جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ گنوا رہے ہیں بنی اسرائیل پر کہ میری یہ یہ نعمتیں یاد کرو خلو ہاد ہل کرتا اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے تم چاہتے ہو کھلا کھاؤ بد خلول بابا اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے وکول کن اور کہو ہتہ یعنی ہمارے گنا بخش دے نغفر خطا کم ہم تمہاری خطائیں تمہاری غلطیاں بخش دیں گے وسا نزید المف اور احسان کرنے والوں کو ہم ان قریب زیادہ دیں گے بستی سے مراد ارض مقدسہ ہے ادخل الارض المقدسہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارض مقدسہ تو موسا علیہ السلاط و السلام کے دور میں فت ہی نہیں ہوئی تو پھر ان کو ارد مقدسہ میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے کہ سیدا کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور ستا تم کہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اذا يدخلون فی دی ربی کا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں آپ انہیں دیکھیں کہ فوج در فوج وہ دین میں شامل اور داخل ہو رہے ہیں تو اللہ تعالی کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو استفار کرو یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تو فتح سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا فتح مکہ سے قبل اسی طرح فتح ارب مقدسہ سے قبل ہی انہیں یہ حکم دے دیا تھا کہ جب یہ زمین فتح ہو تو پھر سیدہ کرتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ تو انہوں نے ن کہنے کے بجائے حبا تنفی شاہ راتین کہنا شروع کر دیا اللہ نے کہا تھا کہ سیدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو یہ سیدہ کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے اور ہتا تن کہنے کا کہا تھا کہ گناہوں کی بخشش مانگو تو یہ حبا تنفی شاہ راتین کہتے ہوئے داخل ہوئے کہ بالیوں میں دانے چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ظالمو غیر اللہ قیر تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا غیر اللہ دیر دی اللہ اس کے علاوہ جو ان کو کہی گئی تھی کہا گیا تھا عدا تن کو یہ حباتن فی شاہ راتن کہتے رہے کہا تھا سجادان داخل ہو جاؤ یہ سجدے کی حالت کے بجائے بھسٹتے ہوئے داخل ہو اللہ دینا ذالان تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا دما کا نیکسکون ان کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو نافرمانی کیا کرتے تھے ان نافرمانیوں کی فصق کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا تو اب بھی اللہ سبحانہ ہوا کہ کی بغاوت پر نافرمانی کوئی کرتا ہے تو وہ عذاب سے دو چار ہو جاتا ہے چھوٹا عذاب ہو یا بڑا ہو گھریلو مسائل میں الجھ جانا گھر سے بیماریوں کا نہ نکلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اقسام ہے بندہ اس پہ غور نہیں کرتا کاروبار میں نقصان ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش ایک عذاب ہوتا ہے اور انسان کے اعمال کی شامت ہوتا ہے تو فصق نہ فرمانے کی وجہ سے عذاب اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے وما